بسم اللہ الرحمن الرحیم علی محمد محمد. اللہ وصل علیہ محمد محمد السلام علیکم رحمہ اللہ وصف رکھیں فکر السلیہ درد باب و تعرا درس نمبر سولہ اور صفا نمبر دس پہ موجود ہے آج کے اجباس میں ایک ان مسئلہ ہے جو موضوع پر مذاق کرنے کا مسئلہ ہے موضوع پر مسئلہ کرنے کا مطلب کیا ہے یعنی کبھی انسان کے لیے ایسے مشکلات واقعات بھی پیش آ سکتے ہیں جہاں شاخ نے فرمایا کہ یعنی آپ اسے تو حکم پاؤں کے اوپر مسئلہ کرنے کے عضو میں پانچواں واجب پاؤں کے اوپر مسئلہ کرنے کا حکم میں یا مجبوری سے دوہنا پڑے یعنی مسئلہ کے بدلے میں پاؤں کو دہنا ہے <coughs> کبھی آپ کے لیے ایسی مجبوریں آ جاتی ہیں سفر میں عقید میں یہاں لکھا ہے کہ آپ کو جوتا اترنے کا موزا اترنے کا بوٹ اترنے کا فرصت نہیں ہے تو فرصت نہ ہونے سر میں اتنی جلدی میں ہیں حالات سے اجازت نہیں دے رہے ہیں فرصت نہیں دے رہے ہیں تو سر میں فرماتے ہیں اگر آپ کا بوٹ جو ہے ہو کھلا ہو ہاں پہلے زمان میں یہ چیزیں ہوتی تھیں تو سر میں اسی بوٹ کو اتارے بغیر اندر ہاتھ ڈال کر پیر کے اوپر مسا کریں تو بھی کافی ہے اور پھر حل ماتو اس کو آپ کو لگا اندر بھی ہاتھ نہیں جا سکتا ہے بالکل تن ہیں ہاں وہ جراف جو, جو ہے وہ ہاں جی وہ چمڑے کا بنا وہ جوراف ہے اور وہ تا ہیں بوٹھے وہ تا جیسے فوجی لاموٹ وغیرہ تو اس میں تو چشمہ کھولتے ہوتے ہیں ٹائم لگ اور حالات اجازت نہیں دیتے جنگی حالات ہے قید کے حالات ہے جو ساتھیوں سے پیچھے رہ جانے کا خطرہ وہ اتارتے ہوئے رہیں تو تو ایسی صرت میں اسی موزے کے اوپر بوٹ کے اوپر مسا ہاتھ میں ہاتھ چھرائیں گے اور اسی پہ نماز پڑھنا جائز ہو جائے گا تو یہ عام حالتوں میں ایسا کرنا جائز نہیں نیچے سیاست فرماتے ہیں انتہائی ضرورت اور ضرورت عظیمہ لکھا ہے بہت ہی مجبور موقعوں پہ ایسی صورتیں ان جائز سے تو اس کے ترخواہ بہن فرما رہے ہیں فرماتے ہیں وہ عام علمس و بہار علم سکھنا پیروں پر فلخوفین موزوں کے اندر موزوں کے اندر موزے سے ملادم نہیں بوٹ لاتے ملادین نے دیکھا ہے جی جیسے آج کل جو ہے ہم لوگ جوراب کا موزہ بلتے ہیں وہ وہ نہیں لان بوٹ ہے جس طرح پولیس فوجی والوں کے جو وردی میں آتا نا اس قسم کے بوٹ کو خفین بلتے تھے اس زمانے میں اس جس کے بوٹ زیادہ پہنتے تھے تو موزے میں جو ہے موزے کے اندر ہاتھ ڈال کے مسا کرنا جائز سے فیا پھی فی اور یہی کافی والا آ جاتا اور کوئی ذرہ نہیں لا غز نما اس کو دھونے کی یعنی اگر پاؤں پاک ہے تو یقیناً جو ہے مسا ہی کافی تھا اور اگر خوانا سے پاؤں پاک تو نہیں تھا لیکن حالت ایسا ہے کہ آپ کو پاؤں دھونے کی فرصت ہی نہیں ہے ٹھیک نہیں جیفام کے کی فرصت نہیں ہے تو آپ جو ہے اوپر سے ہاتھ پھرایا موزے کے اندر ہاتھ ڈال کے تو یہی کافی ہے غزال کا تو یہ کیسے ہو جائے گا بھی موزے کے اندر ہاتھ ڈال کے مساہ کرنا یہ کس طرح ہو جائے گا اور مت غزال کا یہ بیان اس وقت ممکن ہے بیان کا نلقوف اگر ہو آپ کا موزہ وسین کشادہ ہو موزہ کشادہ ہو بحیض اس طرح تقدیر ہو آپ داخل کر سکے آپ قدرت پیدا کریں تو کھلا یہ چیز داخل کرنا یا دیکھ آپ کے دونوں ہاتھوں کو فی خوفین موزے کے اندر یعنی موزہ کچھ آدھا ہے اندر ہاتھ جاتا ہے اتارے بغیر تو ہاتھ اندر ڈال کے بس اوپر تھوڑا سا ایک نہ نا ناخن تک تو ہاتھ نہیں پہنچے گا جتنا پہنچا تو اس کے اوپر ہاتھ پھرائیں تو ان کی مجبوری کے موقعوں پر ایسی چیزیں جائز ہو جاتی ہیں ہاں جی وہ علم اور اگر موضاع موضاء کشادہ نہیں ہے اور بند ہے ہاں جی اور اتارنا بھی مشکل ہے اور وقت بھی نہیں ہے فرصت بھی نہیں ہے اندر بھی ہاتھ نہیں جاتا ہے تو یجو ظلم والما تو دونوں موزوں کے اوپر مسق کرنا جائز ہے بس موضے کے اوپر ہاتھ پھرایا وہی کافی ہے تو موضع ہو تو موضع والا کل اس کے لچوں کہ ہنگامی لگتا ہر اس چیز پر بھی مسق کرنا جائز ہے فی خل جس کا اتارنا خل اتارنا اور جو ہے من رجلین ہے پاؤں سے اس کا اتارنا تاثر مشکل ہو جس کا پاؤں سے اتارنا مشکل ہے اور ہے نہیں اتار پائیں گے ٹائم لگتا ہے اور آپ کے پاس فرصت ہرگز نہیں ہے جیسے وہ کیا چیز ہو سکتی ہے جیسے کل جورا بھی جیسے جوراپ کی شکل میں اضافہ نے فی جل جب وہ چمڑے کا ہو آج کل تو چمڑے کے حساب کے جوراب نہیں بناتے پہلے زمانے میں ایسا بنا دیتے کہ چمڑے کا ہے کہ آج کل کے جوراپ کی جگہ پر بوٹ کے اندر پہننے کے لیے پہلے ایک تمام جوراب پہنتے تھے چمڑے کا بنا ہوا پھر اس جوراب کو پہن کر پھر بوٹ کے اندر ڈالتے تھے یعنی اس اسی سورب میں اس کا اتارنا اور بھی مشکل ہوتا تھا تو اس طرح جوراف جیسے چمڑے کے جوراپ ہو و جرموں کے اور جرموں جو جرموں جو ہے یہ بھی اسی جس طرح یہ جو کھیل میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا گور دوڑ میں جو لوگ جو موزہ پہنتے ہیں بہت زیادہ اوپر تاک ہے پنڈیلی تاک ہے آنکھ گھٹنوں سے نیچے تاخ اس قسم کی جو ہے بوٹ کو جرمخ بولتے ہیں جس کا کان بہت لمبا ہے تو اس قسم کو یاد جرم پہنا ہوا اس کا اتارنا مشکل ہے جرم کا ایک معنی یہ جرموں کا ایک معنی یہ بھی ہے پہلے زمانوں میں سرت موسم میں جیسے ہمارے گاؤں میں بھی ہوتا تھا طالباً چار گلی کے بارے بار اس کی چوڑائی ہو کا پھلپ ہو اور لمبائی طالباً ایک گز ڈیڑھ گز ہوتے تھے تو سردی کے موسم میں جو لوگ پہاڑوں پر جاتے تھے برف میں سفر کرتے تھے اپنے پاؤں کو اوپر جو ہے اندر جو ہے لپیٹتے تھے پاؤں کو پاؤں کو لپیٹ کر پھر وہ بوزے کے اندر پاؤں ڈالتے تھے جو بوٹ کے اندر غتی نار لمقاجوں پینو ہاں جی تو اس کو یقیناً اتارنے میں بہت ٹائم لگتا تھا تو اس کو دول پیتا وزن بھارتی زبان میں اس کو اتارنا تو یقیناً زیادہ ہی ٹائم لگتا تھا وہ سارا پٹی کھول کے سمجھو جیسے گرم پٹی کی طرح ہوتا تھا ہاں جی اس کو اتارنا جو ہے یقیناً اور بھی ٹیم لگتا تھا اس کو بھی جرم بولتے ہیں اور وہ کان بہت لمبا والا ہے اس کو بھی جرم بولتے ہیں جو ہاں ان کو جو ہے جو ہے اترنا بھی چونکہ مشکل ہے لہٰذا اس کو بھی اتارے بغیر اس کے اوپر مساق کر سکتے ہیں وغیرہ اس کے علاوہ جو بھی جس کا پاؤں سے آپ نے پہنا ہوا ہے اترنا مشکل ہو جائے تو اس کے اوپر مساق کریں ہاں جی لیکن یہ اس موزے کے اوپر ہاں جی یا ان جوڑا وغیرہ جو, جو چمڑے کے اس کے اوپر یا جرموں کے اوپر جو ہاں مسا کرنا یہ سب کب ہے چونکہ آج لوگوں تو پاؤں کے اوپر مسا کرنے کا ہے یہ سب لی ضرورت عظیمت کسی بہت بڑی مجبوری کے موقعوں پر کسی بہت بڑی ضرورت کے موقعوں پر یہاں ضرورت سے مراد مجبوری ہے کسی بہت بڑی مجبوری کے موقع پر جیسے کال قیدی جیسے آپ قید میں ہیں آپ کو وہ لوگ ہیں اس طرح پاؤں اتار کے مساہ کرنے کا جوتا کے اجازت ہی نہیں دیتے ہاں تو ایسی صورتوں میں آپ جو ہیں پاؤں کے اوپر ہی موزے کے اوپر ہی موسک کریں اور مخافتی تخلف بقائیں آپ سفر میں ساتھیوں کے ساتھ سفر کریں اور وہ لوگ آپ کے انتظار نہیں کریں گے ہاں جی جو جلدی جلدی میں آپ نے اپنے کام کرنا ہے تو اس ساتھیوں سے اگر موزہ اتاریں ہاں جی وہ لمبا چولہا بھوت پہنا ہو اس کے ٹرس میں اتاریں ہاں نکالیں پھر مواصل کرنے میں کافی اور ساتھی سال نکل رہتا کا نکل جائیں آپ سے اور آپ ان سے پیچھے رہ جائیں اور آپ کے جانی خطرہ ہو تو ایسے موقعوں پر آپ کے لیے ہاں جی اللہ نے اجازت دی دی کہ آپ پاؤں کے موزے کے اوپر ہی مسق کریں تو جیسے جو ہے قید میں ہو مخافت خوف ہو تخلق پیچھے رہ جانے کا یعنی روکا یا اپنے سفر کے ساتھیوں سے ہیں تو ایسی صورتوں میں بس جلدی جلدی میں اسی موزے کے اوپر بوٹ کے اوپر ماتھ پھیرائیں اور اپنے نماز پڑھ لیں میں اس کے کوئی اور آپ کے خوف ہو جیسے سیلاب آ رہا ہے اس سے آپ باغ رہے ہیں دشمن آپ کے پیچھے کر رہے ہیں ان سے آپ باغ رہے ہیں ہاں یا کوئی بھی ہنگامی حالت ہے جس میں آپ بھاگ رہے ہیں اور آپ کے لیے ٹائم نہیں آپ کے پاس موزہ اتار کے اس کے اوپر کرنے کا بھوٹ اتار کے اس کو آپ نے جلدی جلدی جو ہے نماز کو نماز مختصر پڑھنا ہے اور فرض کو ادا کرنا ہے تو ایسے ہنگامی حالت میں آپ کے لیے موزے کے اوپر نماز مسق کرنا جائز ہے جائز سے کیونکہ لہانز فارمولی شرف فرماتے ہیں ضرورہ کیونکہ مجبوریاں تو بھی جائز بنا دیتی ہیں معذورات ممنوع چیزوں کو ایک چیز جو عام حالت میں ممنوع ہے آپ کے لئے اس کام کے انجام دینا جائز نہیں ہے وہ لیکن جو ہے مجبوری کے موقع پر شریعت میں یہ چیزوں کا جائز ہے چونکہ اسلام میں بہت بڑی لچکدار دین ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام ایک بالکل آسان دین ہے جس پر عمل کرنا تو عام حالت میں ایک الگ حکم ہے مجبوری کے وقت الگ حکم ہے جنا جی جیسے آپ نے ہاں جی نماز میں آپ صحیح سلامت آپ کو کھڑا نماز پڑھنا پڑے گا لیکن کمر میں درد بیٹھ کے پڑھنا پڑے گا پیر کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں لیٹ کے بڑھ سکتے ہیں تو یہ ساری سہولتیں کیوں دیکھا ہاں جی پانی ہے تو آپ کو پانی سے ہی وضو کرنا واجب ہے پانی نہ ہو تو تیم بھی کرنا جائز ہے تو یہ ساری سہولتیں اس لیے کی تاکہ آپ دن پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو تو اس لیے فرمائیں ضرورت یعنی مجبوری کے مقابل مجبوریاں تو بھی ہو ان نہ ذلیہ نہ ضرورت کیونکہ کی تو بھی وہ جائز بنا دیتے معذورات شرن ممنوع چیزوں کو تو یہاں پر بھی عام حالت میں اگر آپ نے موضے کو برمسہ کیا آپ کو وضو باطل ہے ہاں جی لیکن جیسے ایسے مجبوری کے مقام پر جائز ہے اس مسئلے میں جو شاخ جیسے آج ہم دیکھتے ہیں اعلی سنت یا حدیث لوگ جو ہیں اعلی حدیث لوگ وہ لوگ ہمارے گاؤں وغیرہ میں جیسے اے اے میں نے خود دیکھا ہے اچھا مجھے جراب کے اوپر ہاں بھوٹ کے اوپر نہیں کرتے عام حالتوں میں بھی میں ہوتے ہوئے جراب کے اوپر مسا کال لیتے ہیں جوراب اتار دیں تو ان کے لیے پاؤن دہنا ضروری ہے جوراب نہ اتاریں تو اسی جوراب کے اوپر مسا کال لیتے ہیں ہاں جی عام حالت میں بھی لیکن شاید فرماتے ہیں نہیں عام حالت میں جائز نہیں ہے جب تک آپ کو صحت کوئی مجبوری جیسے پیش نہ جائے جس کی آپ نے مثالیں دے دی اب باقی فرماتے ہیں لیکن اگر آپ نے چلو آپ کسی مجبوری کی وجہ سے آپ نے موزے کے اوپر جورآب کے اوپر آپ نے مشق کر دیا تو فرماتے ہیں فہندم شاء الخوفین اگر آپ نے موے کے اوپر مشق کر لیا باغی اس کے علاوہ دوسری چیزوں پر جیسے جرمو وغیرہ ذکر کیا تو یہ سلسلہ موزے کے اوپر مسق کرنے کے سلسلہ لا تجاوز تجاوز نہیں کرنی چاہیے عمل منسلہ تھا یامن تین دن والا لے اور تین راتوں سے زیادہ پھر سفر سفر میں سفر میں تین دن اور تین رات سے زیادہ موضوعوں پر مشق کا سلسلہ جاری نہیں رہنا چاہیے امن یومن والا لے لیتے ہیں اور ایک دن اور ایک رات فی الحاظر گھر میں ان تان دن اگر آپ ایسا کر سکیں یعنی سفر میں تین دن کے بعد آپ کی مجبوری ٹل جائے گھر میں ایک دن کے بعد آپ کی مجبوری ٹل جائے تو پھر اس صورت میں آپ کے لیے ان دنوں سے زیادہ آپ کو پاؤں موضے کے اوپر مسق کرنا چاہیے نہیں ہے لیکن وہ تعداد لیکن آپ کے مجبوری مسلسل جاری ہے اور آپ موضے کے اوپر مسق کرنے کا آپ کو فرصت نہیں ہے ہنگامی حالت ابھی بھی باقی ہے اور آپ قدرت پیدا نہیں کر سکتے ان تین دن سے تین دن میں پھر موزہ اتار کے پاؤں پر مسق کرنے کا گھر میں بھی جو مثلا ماشاءاللہ کے کی کیفیت لگے ہوئے یعنی اور جس کیا بولتے ہیں جیسے کہ کرفیو لگا ہوا ہے کسی کو ہلنے جلنے نہیں دے رہے ہیں ایسی حالتیں بھی ہو سکتے ہیں ہاں یہ خطرات ہو گرمی لیکن ہلنے جلنے نہیں دے رہے ایسی صورتوں میں جو ہے آپ کہ وہ خطرات نہ ڈالیں تو پھر آپ پیدا نہ کریں پاؤں پر میں کرنے کا تو فلاں عناصر پھر تو منحصر نہیں علامہ مقدار کسی معین دن پہ منا لال وقتوں میں سے پھر تو آپ جو ہے جت جتنا دن اس مشکل میں ہے آپ موزے کے اوپر مساق کریں جس وقت وہ مشکل ٹل گیا آپ پاؤں کے اوپر مسق کریں پھر فرماتے ہیں جب آپ نے ہاں جتنے دن آپ مجبوری میں رہا آپ نے موزے کے اوپر مسا کرتا رہا اور پھر آپ نے ابھی فرض کرو ظہور کے ٹائم پہ آپ نے مسا موضوع آپ مجبوری میں تھا تغلی میں تھا اسی ہنگامی حل میں آپ نے موزے کے اوپر مسق کر لیا ٹھیک ہے جی پھر عصر کا ٹیم آیا اور آپ کا وضو باقی ہے خاص کرتے ہیں وضو باقی فرماتے ہیں اگر آپ نے جو ہی موزہ اتار دیا اتارنے کے بعد پاؤں پا کے تو اس پر مسا کر لیا اور اگر پاؤں نجیز تھا اس کو آپ نے دوہ لیا فوراً مزہ کے بدلے ہاں جی تو اس عرم فرماتے ہیں آپ کے لیے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ آپ نے فوراً پاؤں پر مسہ کر لیا موزہ اتارنے کی یا دوہنا ضروری تھا فوراً دوہ لیا تو چونکہ آپ کا جلدی مسا کرنا تاخیر کے بغیر یہی اس وہ موالات کے قائم مقام ہے آپ نے موالات پورا کر دیا ہے یہ فرماتے اور تحلیل تخل خفین جب آپ موزہ اتاریں و تمسا اور مَ شنا رجن دونوں پیروں پر پاؤں پاک ہے تو و تحصر میں اگر پاؤں ناپاک تھا تو آپ مَ شاغ اس کو دوہ لیں بلا تلاقین اتارنے کے فوراً بعد تاخیر کیا ورے وانتا لا اضو اور آب و پر تھا تو آپ نے صرف مسا آپ نے پہلے اس میں جو مجبوری میں ہم نے مساق موزے کے اوپر کیا تھا ابھی مطالعے کے فوراً میں آپ نے جو پاؤں پر مسقیا دوہنا ضروری تھا تو پاؤں کو دہ لیا تو یوگنی کا آپ کو بے نیاز کرے گا ہنی اس سے نافل وضو آج سارے نو وضو کرنے سے کیونکہ آپ باوضو تھا لہنا اعظم تعالیٰ آپ کا مسا کرنے میں یا دوہنا پڑے تو دہنے میں دیر نہ کرنا مضاوطانے کے فوراً بعد پاؤں کو مشاع کرنا یہ انو منا بالمولا یہی قائم مقام موالات تھے سمجھو آپ کا موالات ادا ہو گیا تو اس طرح جو ہے لیکن شاید یہ کہ پہلا آپ کو وضو تھا زور پہ آپ نے وضو اسی طرح کیا تھا لیکن جو ہے ابھی کے تم پر خطرہ ختم ہو گیا تو اب آپ پاؤں کے اوپر فوراً صرف ہاتھ پھیرائیں ہاں جی ہاتھ پھیرانے تو آپ کا مسہ ہو جائے لیکن ایسی صورتوں میں یقیناً دوبارہ اثر نو وضو کا نہ یقینی بات سے زیادہ بہتر صورت ہے ہاں جی تاکہ آپ اطمینان کے ساتھ جو ہے یقینی طور پر صحیح وضو کریں چونکہ پھر آپ تازہ پانی سے مسہ کریں گے تو یہ صورت یقیناً بہتر صورت ہوگا لیکن شرط ہمیں ایک سہولت دے رہے کہ اگر آپ کا وضو ہے آپ نے فوراً موزہ اتارنے کے فوراً بعد آپ نے مسہ کر لیا تو آپ کا وضو صحیح ہے چونکہ وضو ہے صرف پہلے موزے پر مسا کیا تھا اب آپ پاؤں کے اوپر مساق کریں گے صرف پاؤں کا مزہ کیا فوراً کیا موضاعتانے کے تو آپ کا موالات بھی پورا ہو جائے گا یہ قائم مقام موالات ہو جائے گا تو اس طرح زانگرہ میں یہ درس بھی موضع پر مساق کا معاملہ ختم ہوا میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس پاک دین کے احکامات کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کے آپ سب کو توفیق عطا فرما اور اللہ کی بے نہایت رحمتیں آپ سب کا شامل حار فرما آمین عالم بلع